بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے علیف لام را تلک آیات الكتاب المبین علیف لام را یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں انا عربيا لعلكم ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو نہ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 بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں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 یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے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 اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سختہ بھیجا اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے وہ بولا زہی قسمت یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے اور اس کو قیمت سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا بثمن وكانوا فيه من اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی مادود چند درہموں پر بیچ ڈالا اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا وقال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 اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں وراودت وہلتی ہوا فی بیتها عن نفسی وغلقت الابواب وقالت ہیت لک قال معاذ اللہ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 فلما رأى قد من دبر قال انه من ان جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلی سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فرے بڑے بھاری ہوتے ہیں یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخش مانگ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 کہ وہ سر گمراہی میں ہے سمیات نوسر تلرت لہتک نکین وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَكُلٌّ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 کوئی بزرگ فرشتہ ہے عن ولا ان لم يفعل ما آمره ولا من تب زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی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 واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعفوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء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 صاحبی السجن ارباب خير ام اللہ الواحد میرے جیل خانے کی رفیقو بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا غالب ما تعبدون من تا دون اسماء ہے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 اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے جو امر تم اس سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے وَقَالَ لِلَّذِي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 سدا بوتی کل سگو نہیں جدا سو بل تین خبریو مل اونی پی روک ان تم لو یق اور بادشاہ نے کہا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 قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُ لِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواثر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلّہ کاٹو تو تھوڑے سے غلّے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا ثُمَّ يَأْفِي مِن بَعْدِ وَانِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْفُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِن مَا پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلّہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کو کھا جائیں گے صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے <تصفيق> تم پی سو <تصفيق> پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعَتْ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ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 کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روح براہ نہیں کرتا وما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 مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ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 دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اب ہم اپنے اہل ویال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہ بانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے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 فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعْلَ السِّقَایَتَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلا رکھ دیا پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو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 اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے نیلوی ہے لہو تم شروع میں کہرادرانی یوسف نے کہا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 فَلَمَّا تَيَّأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا وَقَالَ كَثِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آذَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ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 یوسف ہائے افسوس اور رنجو علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا أو بیٹے کہنے لگے کہ واللہ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 وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہے جب خوشخبری دینے والا پہنچا تو کرتا یاقوب کے منہ پر ڈال دیا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 وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو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 وہ دانا اور حکمت والا ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحاديف فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما وعلحقنی بالصالحین جب یہ سب باتیں ہولی تو یوسف نے اللہ سے دعا کی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 اور آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں وما يؤمن اللہ اللہ وهم اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان غاشية من عذاب او وهم لا کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھاپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں ازرو یقین و برحان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وما مِن کام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 كَا تُم سمجھتِن نَهِينَ أَتَّى إِذَا سَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُبْجِيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ المجرمين.